باللہ من و اللہم علی محمد, محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی دانیہ شہید اور باقی سامین سب کو بار سلامت کرتے ہیں الحمدللہ جو ہے محرم الحرام کی پندرہ دن کا ایک مختصر تبلیغی دورہ جو پنجاب میں باہول پور اور لاہور پنڈی میں گزار کے بندہ کے واپس پہنچا ہوں اور آج سے پھر آج سے پھر درس دعوت شریف کا شروع ہو رہا ہے تو دعوت شریف سلسلہ درس میں سے آج درس نمبر 245 سو پینتالیس سات ہے ہمارے سلسلے بعض اس بات نماز حج رسول نماز حج علم تاہرین کے سلسلے میں ہیں یہ آپ نے پڑھ لیا کہ یہ دونوں نماز کیسے پڑھتے ہیں ہاں جی دونوں دو رکھت پر ممنی ہیں دونوں نمازوں میں علم شریف کے بات الرق الکاہر دوسرے میں قلعہ شریف جو ہے پڑھتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے جو دعا ہے وہ بھی پڑھ لیا ابھی جو ہے سلام پہننے کے بعد جو دعا ہے وہ پڑھنے کے بعد دونوں نمازوں میں نماز ہدۂ رسول اور نماز ہدۂِ علم تاہرین دونوں میں جس طرح دونوں میں سلام پھیرنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی تھی وہ دعا جو ہے ایک جیسا تھا ایک ہی دعا کو دونوں میں پڑھتے تھے اللہ علامہ لقل و لکل شکر و لکََ نعمت و لقل قدرت والحمد للہ رب الحمد للہ رب العلم الحمد للہ خلقِ مسلم اللہ قافرہ الحمد للہ علان کما جال تقی اللہ فاسکہ ہاں اللّہ مََََََ صلعت پڑھ کے یہ دعا جو ہے پڑھتے تھے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کو 10 مرتبہ پھر شریف اور اگر کسی کے پاس دعا کی کمی ہے تو درد شریف 10 مرتبہ پڑھ کے اس دعا کو ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا اس کے بعد حضرت شامر رحمہ فرماتے ہیں آج کے درس میں نماز حدِ رسول جو حجمِ کے لحاظ درس نمبر سات ہیں اور دعوت شریف کا مجموعی در و شروع سابقہ دو سو ہے تو دو سو پینتالیس ابلی کے دس ابلی سات میں جو ہے نماز حدِ رسول اور نماز اعظم تاہرین کے شزِ شکر میں پڑھنے کی دعا ہاں جی تو مندرجہ ذیل دعا کو نماز حجی تین یعنی نماز حج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز حج اعمۂ ہدا علیہ السلام کے سیدِ شکول میں جا کر پڑھیں تو اس دعا کے جو ہے چند پیراگراف یہاں میں تجمہ کروں پوری دعا فی الحال نہیں کروں کیونکہ اس میں نہیں آئے گا تو دو تین درسوں میں چونکہ یہ دعا بہت ہی جامع ہیں بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پرمانہ ہیں اور بندے کے اندر آجیزی پیدا کرتے ہیں ان دعی خلمات کو پڑھ کر اور ان دعا یا خلمات کو پڑھ کے سہ جیشور میں اور یہ دعا جو ہے صرف اسی نماز کے اندر پڑھنا ہاں جی پڑھیں اور دوسری نمازوں میں نہ پڑھیں ایسا نہیں ہے یہ آجزی پر دلات کرنے والی ہاں جی انتہائی جو ہے بامانہ قرمانہ دعا ہے انسان کو یہ سب سکھاتے ہیں یہ دعا کہ انسان اللہ کے حضور میں کتنی آجزی سے جو ہے یہ دعا پڑھنا چاہیے ہاں جی تو یہ دعا جو ہے امریکہ بن بن حرمایہ مندر دعا کو نماز حدیہ تین نماز حدیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز حدِ عی محمود علیہ کے شہزۂ شکون میں جا کر پڑھیں وہ دعا یہاں سے شروع ہو جاتی یہ دعا ایک مرتبہ پڑھنا ہے ہاں جہاں نماز کی اپنے ترتیب کے لحاظ سے اور کوئی کئی دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اصل حکم تو ایک دعا پڑھنے سے نوازحد رسول کا جو ترتیف ہے حکم میں وہ ثواب آپ کو مل جائے گا ادعا کے ابتدائی کلمات یہ ہیں الٰ قلب محجود یعنی الٰ قلب محجوبً و عقلی مغلوً و عقلی مغلوبً و ہوا غالبًً و نفس معیوبً ہاں جی, یہ کلما سب جو ہے آج کلمات ہیں بغیر کلمات ان کے تو انشاءاللہ شاء آگے دے دیں گے تو الہی الہی یعنی الہ معبود کے معنی میں ہے وہ ذات پاک جس کی پرستش کی جاتی ہے جس کے حضور میں عادیزی کی جاتی ہے عبادت کی جاتی ہے اس پاک ذات کو مخاطب قرار دے کے فرماتے الہی اور یہ جو آخر میں یا یا ہیں یہ میرے کے معنی میں اس کو ضمیر متکلم ہے میرے کے معنی میں ہے تو الٰی ہاں جی یعنی اے میرا اللہ اے میرے معبود ہاں یعنی تو میرے کے معنی یہ یا ہے جو آخر میں نظر آتا ہے الٰہ معبود کے معنی میں جیسے لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں بھائی یعنی الٰٰی میرا معبود اے میرا اللہ اے میرے معبود ہاں یعنی تو الٰی اے میرے معبود اے میرا یعنی اللہ قلبی قلب یعنی پھر قلب جو ہے یا کی طرف اضافہ ہوا ہے قلبی یعنی تو مراد کیا ہے میرے دل میرے دل کے معنی میں اسے قلب کے بہت سے معنی کیا ہے لغت والوں نے قلب کا معنی جو ہے دل دل کا معنی بھی کیا ہے تبدیلی کا معنی بھی ہے، قلب انقلاب اسی سے ہے عکش ہاں الٹا یہ بھی اسی سے ہے اسی انقلاب کے معنی میں اور جمع کا خلوف ہے اور قلب ایک معنی دماغ بھی ہے عقل باطن کسی بھی چیز کے ان سب کو بھی قلب کہتے ہیں یہاں دل دماغ عقل اور باطن کے معنی صحیح جواب ہوتے ہیں الہی قلبی محجون ہے یعنی یعنی یہاں دل انسان کا دل دماغ عقل اور باطن کے معنی زیادہ صحیح یہاں تبدیلی انقلاب عکش کے معنیٰ آسے نہیں اور یہ قلب جو ہے ہاں جی اسم ہے اس کا معنی فیلی ہو تو قلبا یقل و پلٹنے کے معنی میں الٹ کرنا برعص کرنا الٹنا عمدہ کرنا یہ معنی معنی پھیلی میں ہاں جی اور لیکن یہاں یہ معنی فیلی مراد نہیں یہاں معنی اسمی مراد ہے تو یہاں مراد جو ہے قلبی سے مراد ہیں قلب یعنی دل دماغ عقل اور باطن کے معنی میں یا میرے کے معنی میں قلبی یعنی میرا دل میری میرے میرے دماغ میرا میری عقل اور میرا باطن یہ معنی ہے بلا ہی قلوی محجوب مہجوب جو ہے اس سے محفول کا سگا ہے بے معنی مہجوب حجاب سے ہے ہاں حجاب پردے کے معنی میں ہے محجوب وہ چیز جس پر پردہ لگ گیا جس کو پردے کے نیچے چھپایا گیا اس معنی میں تسمہ فرق ہے مستور وہ چیز جو چھپایا گیا جس کے اوپر پردہ ڈالا گیا پوشیدہ ہے جی پوشیدے کے معنی میں پردے کے معنی میں حاج بھیا حجب و حج بن چھپانا عربی زبان میں رکاوٹ بننا ہے جی وراثت سے محروم کرنا باب الحجا لوگوں نے فر میں پڑھ لیا ہے پور کرنا ہے نی یعنی کرنے کے معنی میں تو حجاب اور حجب پردہ رکاوٹ آر تعویذ وغیرہ ان سب معنی میں آتا ہے تو یہاں پر جو ہے الہی قلب مہجوب ان کے معنی کیا ہیں یہاں مستور اور پوشیدے کے معنی میں ہیں یعنی جس چھپانا مستور اور پوشیدہ وہ چیز جس پر پردہ ڈالا گیا تو تجمہ کیا ہو جائے گا الہی قلبی محجوبن الہی اے میرا اللہ اے میرے معبور کل میرے میرا دل دماغ اور میری عقل اور میری باطل یہ سب کیا ہیں ان سب پر محجوب پردہ پڑا ہوا ہے یہ سب مستور ہے اللہ میرے دل پر پردہ پڑا ہوا ہے میرے دماغ پر پردہ پڑا ہوا ہے ہاں جی جب میرے دل پر پردہ پڑا ہے جس وجہ سے میں حقائق کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں میرے دماغ اور عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے جس سے میں حقائق سمجھ نہیں پا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو گناہوں کی ہاں یہ قباہت کا ادراک کمحق نہیں کر رہا ہوں ہاں جی اللہ کی کمحق معرفت چونکہ پردہ پڑا ہوا ہے دل پہ نہیں کر رہا پا رہا ہوں ہاں جی اور نیکیوں کی حقیقت کا ادراک مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے یہ سارے معنی جو ہے جب پردے میں ہیں ایک ہی جو ہے قلب جو حقائق کا ادراک کرنے کا وصلہ ہے گناہوں کی قباحت کو درک کرنے کا وصلہ ہے ہاں جی عقل اور دماغ جو ہے حقائق کو جاننے کا مسئلہ ہے اس پر جب پردہ آ جائیں گے تو پھر انسان جو ہے حقائق کو کیسے درخ کریں گے ہاں حقائق کو کیسے در کریں گے ہاں اپنی گناہوں کی قواعت کو کیسے جانیں گے انسان گناہ گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائیں گے اور یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے لہذا اللہ کے حضور میں عادیز ہی کرتے ہیں یہ میرا اللہ ہاں یہ میرے پروردگار ہے میرے معبود میرے دل میرے دماغ میرے عقل باطن پر پردہ پڑا ہوا ہے اور مستور ہے پوشیدہ ہیں مغلومی عقل جو ہے میں قوت ادراک حقائق جا کو جاننے کی قوت ہے ادراک سمجھ قوت تمیزی صحیح غلط میں تمیز کرنے کی قوت حافظے کو بھی عقل ہیں اس طرح جو ہے بندش گرا عقل تعاوان خون کو بھی عقل اور اقول اس کی جمع فعل جو اس کا عقلا یا قل و عقل باندھنا کیسے کو چوپائے کے پاؤں میں رسی ڈالنا سمجھنا عقل قیمہ یہ سب معنی ہے فیلی اور خود عقل جو ہے یہاں بن یہاں مناسب معنی کیا ہیں قوت ادراک, ادراک ادراک اور سمجھ اور صحیح غلط میں تمیز کرنے کی قوت یہاں یہ معنی ہے باقی معنی یہاں مناسبت نہیں رکھتے ہیں ہاں عربی زبان میں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہیں کچھ الفاظ تو اس نے اس کے ستر ستر معنی لکھا ہے ہاں عرب جو ہے لہٰذا جو ہے عرب میں ایک لفظ کو بہت سے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں اور ہر زبان میں ہے تو یہاں ملاد جو ہے عقلی یہاں پر عقیل اور یا جو ہے آخر نظر آ رہا ہے یاد ہے یہ میرے کے معنی میں وہ مغلوب مغلوبً ہاں میرا عقیل جو ہے مغلوب ہے یہاں دعا میں مراد ادراک قوت ادراک سمجھ قوت تمیزی یعنی صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے قوت مراد ہے عقلی سمرات اور مغلوب کا معنیٰ کیا ہے مغلوب غالبہ یا غلب و غالب سے اس فیل سے اس مغرب کا شکا ہے غالب ہونا اس کا غلب یا غلب ثغلبت غالب ہونا غلبہ پانا فتح یاف ہونا قابو پانا یہ معنی خیلی کا معنی ہے ہاں جی اقتدار حاصل کرنے معنی معذری ہے لیکن یہاں پر مغلوب جب آ گیا تو شکست ہودہ اس معنی میں ایک غالب ہے ایک مغلوب ہے تو مغلوب وہ ہے غالب ہے جو کسی پر مسلط ہو گیا کسی کے کو تسلط حاصل ہو گیا اتھارٹی حاصل ہو گیا وہ اس کے زیر نظر آ گیا اندر آ گیا لیکن مغلوب وہ جو نیچے آ گیا بے بس ہو گیا بیچارہ ہو گیا ہاں جی تو اس کو مغلوب ہوتے ہیں جنگ میں جو شکست کھاتے ہیں اس کو مغلوب ہوتے ہیں تو شیطان کے ساتھ مقابلے میں ہماری ہاں جی نفس جب شکست کھاتے ہیں انسانی عقل و روح تو ہمارا عقل جو ہے مغلوب ہو گیا ہوائے نس غالب آ گیا عقل جو صحیح راستے پر لے جانے والا تھا وہ مغلوب ہو گیا تو عقلی مغلوب یعنی شکست خوندہ تو تجمہ کیا ہو جائے گا عقلی مغلوب یعنی اے میرے اللہ میرے عقل میری قوت ادراک جو حقائق کو درک کرتی ہے میری سمجھ میری قوت تمیزی یعنی حق و باطل و صحیح غلط میں تمیز کرنے کی جو قوت ہے یہ سب ہاں مغلوب و شکست خوردہ ہے اللہ یہ سب مغلوب و شکست خوردہ ہے یعنی یعنی میرے عقل کے دشمنوں یعنی ہوائے نفس اور شیطان انسان کی عقل کے دشمن کیا ہے ہوائی نفس اور شیطان ہے عقیل اچھائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ہوائی نفس اور شیطان برائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں برائی کی طرف جیسے قرآن فرمین نفس اللہ مارتم بسو بے شک نفس ہمیشہ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے برائی کا حکم کرتا ہے ہاں جی فتح یوسف کے کلمات میں تو تیرہویں نمبر آپ ادامہ اواما اوبر ونس سے میں اپنے نف کے شر سے اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا ہوں ہے نی اللہ مرحم ربی فرمائے مقا جس پر اللہ رحم کرے تو نفس جو ہے نفس ہمارا انسان کو گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور شیطان تو خلا دشمن ہے قرآن کہیں شیطان تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے شیطان تمہارا ادو مبین ہے کہا قرآن پاک نے حرآن پاک شیطان تمہاری رگ رگ میں داخن کے اندر داخل ہوتا ہے اور شیطان تمہاری سوچوں پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے یعنی ہاں جی مغرب کیا بندہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں اگر ہم اللہ کو یاد نہ کریں تو وہ نزدیک ہو جاتے ہیں تو لہذا فرماتے ہیں عقلی مغلوم یعنی یہ میرے یعنی کیا ہے یعنی میرے عقل یعنی میرے عقل کے دشمنوں یعنی ہوای نفس اور شیطان کے وسوسوں کے مقابلے میں شکست خوردہ ہے یعنی اللہ میراخل جو ہے ہاں جی میرے دشمنوں کے مقابلے میں جو کہ ہوائے نفس اور شیطان ہیں اس کے مقابلے میں شکست خوردہ ہے یہ معنی ہے ہاں جی یعنی تو ہوائے نس اور عقل مغلوب جو صحیح رہنمائی کرنے والا ہے وہ ہوائے غالب اور ہوای نفس جو ہے ہاں جی وہ غالب ہے غالب ہونا کسی کو کسی پر اقتدار حاصل ہونا مسلط ہونا ہاں جی ہوائی اضافہ یہ بھی آئے کی طرف اور ہوا کا جو ہے چاہت ہوائی غالباً میرے نفسی چاہتیں یہاں یہ اور بھی معنی ہیں لیکن وہ سب یہاں مراد نہیں ہیں یہاں جو ہے نفسی چاہت ہاں جی ہوا جو ہے مزدر جمع آ عشق یعنی خیر یا شر میں دل کا ارادہ اور جھکاؤ ان چیزوں کی طرف جن سے کوئی خوش ہوتا ہو خواہ وہ جو چیز اچھا ہو محمود ہو یا اپنا مضموم ہو ہے اور معشوق غیر محمود میں زیادہ مشتمل ہوتا ہے یہ ہوا کا لفظ یعنی ناپسندیدہ چیزوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے تو ہوا نسل غلط ہوتی ہے فلاں و ہوا ہو یعنی فلان شاہ نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی فلاں من اہل ہوا فلان شخص رائے حق سے ہٹا ہوا ہے ہاں جی یہ بتتی ہے تو یہاں مراد ہوا سے یہی خواہش مراد مراتے تو ہوا غالب اللہ میرے ہوائے نفس مشور غالب ہے تو یہ تین نکات کا توجہ ہو گیا بغیر انشاءاللہ آگے درسوں میں